السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ وبرکاتہ. ونسلی علی اما بعد اللہ رسول کریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی امری وحل من لسانی اب قولی ہم شفات کے بارے میں چند باتیں اور پڑھیں گے شفاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے جو کل تین لفظوں میں پڑی تھی آپ نے طلب الخری الغری ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کریں گے شفاعت گویا دوسرے لفظوں میں کیا طلب کریں گے خیر ٹھیک ہے یعنی آپ ہمارے لیے خیر کی دعا کریں گے اللہ تعالی سے شفاعت ایک خاص اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا ہے یعنی آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا حق دیا گیا ہے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں خصوصیات ہے ان میں سے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ان میں سے ایک یہ کہ اتیتو اشفا مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے یعنی شفاعت کا حق دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ حق دراصل ہے کیا دعا کرنے کی اجازت اپنی امت کی بخشش کے لیے کب قیامت کے دن واضح ہوگی بات یعنی یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا یعنی ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا گیا کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا تھا پھر اس وقت وقال نوح رب لا تذر على الارض من تو ان کی دعا قبول ہو گئی اس وجہ سے پھر قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو کر جائیں گے تو وہ اس بات کی دعا نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب قائم کرے ان کی یہ دعا دنیا میں قبول ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی دعا مانگے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا ہے جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر تو اب بھی درو شرف نہیں پڑھیں گے اگر آپ کو کوئی اختیار دے کے آپ ایک دعا کر سکتے ہیں جو ضرور قبول ہوگی چاہے اپنے لیے کریں یا کسی اور کے لیے تو ہم کیا کریں گے فوراً اپنے لیے کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے لیے اور قیامت کے دن کے لیے پوسٹ کر دی کہ میں اس دن کروں گا جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی سب سے زیادہ اس دن کسی اور کی تو اپنے لیے دعا قبول نہیں ہوگی نا اگر میں کہوں یا ہم میں سے کوئی کہہ کہ اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے تو یا کوئی اس دن کہہ کہ آلہ مجھے آج بخش دے میں توبہ کرتا ہوں میں نے دنیا میں بڑے گنا کیا میں اعتراف کرتا ہوں تو کیا ایسی دعائیں قبول ہوں گی ان کی نہیں ہوں گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ دعا کر لیں بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو محسوس ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں دل میں محسوس ہوتی کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے ایسے لیکن کسی سے بھی محبت کب ہوتی ہے جب اس کا کوئی احسان یاد آتا ہے ماں باپ سے محبت کیوں ہے ہمارے دل میں اور کن بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی ایسے بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دل میں ہو کچھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اور کچھ نہیں کرتے کچھ درمیانی سے کرتے ہیں تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے کن کو زیادہ محبت ہوتی ہے جو ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں اور ان میں احسانات پر ان کا دل پگھلتا رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیسے کیسے تکلیفیں کی یا ان کی کچھ خوبیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کی کوئی اچھی عادتیں ان کے کوئی اچھے معاملات ان کا اچھا اخلاق جو اپنے خاندان والوں یا دوسروں کے ساتھ برت رہتے ہیں یا ماں اور باپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام سے رہنا وہ بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کے لیے محبت اور احترام پیدا کر دیتا ہے تو وہ ان کو آئیڈیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو کچھ لوگوں کو ماں باپ سے بس درمیانی سی محبت ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے نارمل سی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے سوچئے اس بات کو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی والی آ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ احسان تو سبھی ہی کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پر हुँ. اور ان کی زہر پرورش میں بھی جو کچھ کرنا ہے لیکن بعض اوقات ان کے رویے آپس میں ماں باپ کے ٹھیک نہیں ہوتے پھر ان کے دوسرے رشتے داروں سے کی جب وہ ہیبتیں کرتے ہیں بیٹھ کر हुँ. اس سے اولاد کے دل ان سے دور ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے احسان جتاتے ہیں نا بچوں پر اس سے بھی ان کے دل دور یہ تین فیکٹرز جو ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے بلکہ وہ محنت تو اتنی کر رہے ہوتے ہیں جان تو اتنی گھلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں بالکل اب آپ دیکھیے کہ محبت کے کی اسباب کیا ہوتے ہیں کسی کا احسان یا اس کی خوبیاں دو چیزیں اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑی بڑی دو انہوں نے تین اسباب بتا دیے کہ جب ماں باپ سے محبت یا کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور ہونی بھی چاہیے کیوں کیونکہ اس کے بغیر تو مومن ہی نہیں کہلا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بتا دی کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس اس کو کے ماں باپ اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ اب ہمیں یہ محبت کرنی ہے یہ محبت کرنا سیکھنا ہے تو کیسے سیکھیں گے ایک تو آپ کی خوبیاں جان کر الحمدللہ جب ہم نے ایمان بالرسول پڑھا تو اس وقت آپ نے حضول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں بتائی دوسری چیز یہ کہ ان کے ہم پر احسانات اچھا ہم پر سے مراد ڈائریکٹ ہم پر میرے ساتھ ان کا احسان اس کو محسوس کیجئے ٹھیک ہے وہ جو ورثہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں اپنی سنت کی شکل میں وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو حدیث ہے کہ میں نے اپنا سوال قیامت تک مؤخر کر دیا جس کا تمہیں فائدہ ہو یعنی جو سامنے والے تھے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو گویا آپ کی وہ دعا ہم سب کے لیے ایک طرح سے محفوظ ہے اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اتنی زیادہ خیر خاہی اتنا سیلف لیس ہونا اور اتنی زیادہ انسانوں کی محبت کسی اور انسان میں ہے ہی نہیں کسی کے لیے وہ سکتی نہیں نہ ماں باپ کے اندر ہے ہمارے لیے اتنی اور نہ ہی کسی بہن بھائی نہ کسی دوست اور نہ کسی اور انسان کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور آپ ہی کو رحمت اللہ بنا کر بھیجا گیا اور آپ نے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں صرف ان سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے ان کے لیے بھی اپنی دعا خاص کر لی کہ ان کے لیے بھی کروں گا ہوتا پتہ کیا ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم چیزیں بچا بچا کے رکھتے ہیں یہ اس کو دوں گا جیسے ماں ہوتی ہے نا تو جو بچہ نہیں ہوتا نا تو اس کے لیے اس کا حصہ چپا کے الگ کر کے رکھ دیتی بتائے بغیر بھی بازت کہ نہیں وہاں وہ نہیں ہے اس کا ہے اس کا ہے اس کا ہے جب وہ آتا ہے تو پھر اس کو دیتے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سیلف لیس سی محبت ہوتی بچے تو بازو کا شکریہ بھی نہیں بولتے سب کچھ لے کے لیکن پھر بھی وہ محبت کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کی ہے کہ ہمارے لیے وہ بچا کے رکھا جو ہماری سب سے بڑی نیڈ ہے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں. جو ہماری اصل کامیابی ہے ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آپ اپنی امت کو کب دیکھ کر خوش ہوں گے جب وہ جنت میں جا رہی ہوگی تو جو آپ سے اتنی محبت کرے آپ اس سے محبت نہیں کریں گے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں اور جس نے آپ کے لیے صرف آپ کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی وہ دعا مخصوص کر رکھی ہو اتنا بڑا احسان کسی اور کا نہیں ہے ہم پر اس لیے ان سے بڑھ کر محبت بھی کسی اور سے نہیں ہو سکتی انسانوں میں سے سمجھ گئے بات اللہ کرے کہ سمجھ گئے جب ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمارا واقعی خیر خواہ ہے تو وہ یقین دراصل اس کے ساتھ ہماری محبت یعنی بلڈ کرتا ہے تو اگر ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ سچی خیر خواہ کی ہے تو پھر ہم بھی ان سے محبت کریں گے بالکل محبت اصل میں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور جب تک اعتماد ہوتا ہے محبت باقی رہتی ہے جب اعتماد نہیں رہتا تو محبت بھی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد اور ایمان تقاضا کرتا ہے کہ پھر واقعی ہم اگر سچا ایمان ہے تو پھر محبت ہو ہی ہو جیسے نافرمان فرمان بچے ہوتے ہیں تو انہیں ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اصلن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک طرح گناگاروں کے لیے اور کم ہے مال والوں کے لیے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کو ان کے کام کو دنیا میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکے یا اتنی اہمیت نہیں دے سکے تو اچھے لوگوں کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ بچاتا ہے لیکن نافرمان اور ان لوگوں کے لیے کہ جو کہنا بھی نہیں مانتے اور پھر ان کی بھی اتنی خیر ہوئی یس ویری گڈ یعنی جو آپ کی بات مانتا ہے جو آپ کا ساتھ دیتا ہے جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھتا ہے اس کی تو قدر و منزلت یعنی ہے لیکن یہ شفات تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نا کہ جنہوں نے اس حق میں کمی کی ہے وہ انہوں نے نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ خیر خواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی شفات کی خاطر تمام رات فکر مند رہنا اب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو, تو بڑا غالب حکمت والا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح تک ساری رات مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے ایک ہی آیت اور روتے رہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شفات نصیب ہو تو اس کے لیے شرط ہے اور وہ شرط کیا ہے شرک سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے ہم تو ہو سکتا سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں تو یہ تو کسی اور کے لیے ہوگی سب لیکن صحابہ جنہوں نے ہر موقع پہ اتنا ساتھ دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جن کی آپ شفات کریں گے جب انہوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ میری شفات میں شامل اس وقت بھی آپ نے ان کے علاوہ بھی ان کی بات کی جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ تو خوش قسمت ہے کہ موجود تھے اور وہ اپنے لیے قسم ڈال رہے ہیں ہم جیسے کا کیا بنے تو آپ نے ان کا بھی خیال کیا کہ جو اس وقت موجود نہیں تھے آپ نے فرمایا ان سب کے لیے ہے یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ جو تھے وہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے تو یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو حق شفاعت نصیب ہوگا کیونکہ کچھ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ شفاعت ہی کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے اچھا یہ دیا کیوں گیا آپ کو اس کی کیا وجہ ہے شفاعت کا حق کیوں دیا گیا اللہ تعالیٰ جسے چاہے خود ہی معاف کر دے آپ سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے ان کو ایک اعزاز بخشنے کے لیے جیسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بھی ادارے میں جب رزلٹ نکلتا ہے تو مہمان خصوصی کے ذریعے سے انعامات دلوائے جاتے ہیں ورنہ صحیح. صحیح. انعام تو خود بھی اٹھا سکتے ہیں ایسی کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں رسول ہیں تو بہت سارے لوگ انہیں جھٹلاتے رہیں گے ان کو پچھتاوا دینے کے لیے بھی کہ ان کو احساس ہو کہ ان نبی کو اگر ہم مان لیتے تو آج یہ ہمیں ملتا بالکل یعنی کہ کتنے لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو کیسا پشتاوا ہوگا کہ اگر ہم آج آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی امت میں سے ہوتے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا تو ہم اپنے آپ کو لکی نہیں فیل کرتے کہ ہم آپ کی امت میں سے لیکن پھر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے نا کہ آپ کا نام اللہ نے تو بلند کیا ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کا نام بلند ہو نہ کہ اُلٹا ہم ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے وہ تو خیر نہیں ہوگی کہ اللہ نے ان کا نام بلند کیا مگر پھر بھی ہم اپنے پارٹ پہ سوچیں کہ جس کے ہم پر اتنے احسان ہیں ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں دنیا میں بھی آپ کہتے تھے کہ آپ سفارش کریں عشف جرو تو صحابہ جو تھے وہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی ہے یزید الفقیر کہتے ہیں خوارجیوں کی رائے میں سے ایک نقطہ نظر مجھے پسند آ گیا ہم ایک جماعت میں نکلے جس میں متعدد افراد تھے ہم چاہتے تھے کہ پہلے حج کریں پھر ہم لوگوں پر خروج کریں یعنی مخالفت کریں اپنا عقیدہ نشر کریں ہمارا گزر مدینہ پر سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں؟ ایک ستون کے پاس بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو پھر وہ جہنمیوں کا ذکر کرنے لگے کون جاب میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صاحب یہ تم کیا حدیث ہو اللہ تعالی فرماتا ہے مَن تُدخل النار فقد اور كُلَّمَا أرادو ان مانا ہے کہ تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا اور دوسری آیت ہے کہ جب بھی جہنم والے جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا تو تمہاری یہ حدیث کنٹرڈکٹ کر رہی ہے کس سے قرآن کی آیت سے کر رہی ہے نا بظاہر سمجھ آئیے کنٹرڈکشن کیا ہے قرآن کہتا ہے کوئی جہنمی نکلنے لگے گا تو واپس اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا اور حدیث شفاعت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا تو ظاہر تا روز اب کیا کیا جائے خوارج اسی قسم کے عقائد تھے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو ممکن ہی نہیں آج بھی بہت سے لوگوں نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی آئے سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیثی ضعیف ہے یا اس کو ماننا نہیں چاہیے حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے لیکن اب جابر دیکھیں کیا کہتے ہیں جابر نے فرمایا کیا تمہیں قرآن آتا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کیا تم نے وہ مقام محمد جس کو مقام محمود کہا گیا ہے اس کے بارے میں سنا یہ بھی تو قرآن پاک میں آتا ہے نا پتہجت بھی نا فلاق اصب آ ربو کا مقام محمود تو وہ کیا ہے مقام محمود معلوم ہے نا سب کو یعنی وہ مقام جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کریں گے میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کی بنا پر جہنم سے اللہ نکالے گا یعنی آپ کو حق شفاعت شفات وہاں ملے گا اور جن کو وہ چاہے گا نکالے گا پھر جابر نے بیان کیا کہ کیسے پل سرات رکھا جائے گا کیسے لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور کس طرح اس میں گریں گے وہ سارے کنڈیشن بتائی تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید پورا بیان مجھے یاد نہ رہا ہو مگر اتنی بات یاد رہ گئی کہ جابر نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکلیں گے بخاری میں بھی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جنہوں نے حدیث کورس کیا کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جہنمیون جن کو کہا جاتا ہے گویا کہ وہ تلبوں کی لکڑیاں ہیں تلبوں کی لکڑی سے مراد جس کی شاخیں دھوپ میں کالی ہو کر لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں یعنی کالے جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے کالے جلے ہوئے کوئلے تو وہ جنت کی نہروں میں نہر میں داخل ہوں گے اس میں نہائیں گے اور یوں نکلیں گے جیسے سفید کاغذ ہوتے ہیں صاف ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کچھ نشان رہ جائیں گے جلنے کے تو یزید کہتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے کہا افسوس تم پر کیا تمہارا خیال ہے کہ جابر بن عبداللہ جیسے یہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ ایک حدیث سن کر صرف یزید الفقیر کا نہیں سوائے ایک کے سب گروہ کا عقیدہ درست ہو گیا اور کسی نے خروج نہ کیا سوائے اس آدمی کے یعنی اس بات کو جس طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو سب لوگ اپنی رائے درست کر لی اپنا عقیدہ درست کر لیا اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کی صرف ظاہری شکل و صورت کافی نہیں اس کی جو حکمت ہے یا اس کی روح جو ہے یا اس کے اندر کی جو ڈیپتھ ہے اس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات اٹھے ان کا جواب دے سکیں اور ایک بات سے یعنی صرف ایک آیت کو لے کر جو وہ حدیث کو جھٹلا رہے تھے اور پھر پورے عقیدے میں خلل ڈال رہے تھے تو جب انہوں نے دوسری آیت لا کر بات کو واضح کیا تو بات سمجھ آ گئی ان کی اور وہ سارے اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ صحابہ کرام شفاعت کے عقیدے پر ایمان بھی رکھتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی بتاتے تھے ٹھیک؟ پھر صحابہ کے اندر شفاعت کی رغبت بھی تھی کہ شفاعت نصیب ہو آف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میری آنکھ سے نیند اڑ گئی کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہوسٹل والوں کا کیا حال ہے جو نئے آئے ہیں کوئی نیند آ جاتی ہے یا اڑی رہتی ہے جی اڑی رہتی ہے نا کون یاد آتا ہے گھر والے اکثر کسی کی یاد میں نیند اڑتی ہے ٹھیک ہے تو کہتے میری آنکھ سے نیند اڑ گئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کھڑا ہو گیا لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا مگر وہ زمین میں اپنا رخسار رکھے ہوئے تھے نہیں سو رہا تھا में कोई کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہ تھا سب سو رہے تھے اور میں اٹھ گیا میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کا خیال آ رہا تھا تنہائی میں اس طرح کے خیال بہت آتے ہیں پھر جب پورا سکوت ہوتا ہے اچھا آپ کو سب سے زیادہ اچھے آئیڈیاز کہاں آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا نماز کے اندر کچھ لوگوں کو نماز کے اندر بھی بہت خیال آتے ہیں اور کہاں آتے ہیں ہر شخص کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں وہ پہنچتا جاتا ہے اور اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے پت نی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں جی بہرحال بس میں نے کہا کہ ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوں گا اور آپ کی رات بھر پہ داری کرتا رہوں گا یعنی باقی لشکر سو رہا ہے میں آپ, کے پاس جا کے آپ کا پہرا دیتا ہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے چنانچہ میں لوگوں سے پھلانگتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں لشکر سے نکل گیا اچانک میں نے کچھ لوگ دیکھے سو میں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا بس وہ ابیدا بن جراہ مواز میں جبل تھے دونوں مجھے کہنے لگے تمہیں کس چیز نے باہر نکالا ہے یہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے پس ہم ایک درخت کے جھنڈ کے سامنے تھے جو ہم سے دور نہیں تھا ہم اس جھنڈ کی طرف چل دیئے سب وہیں چلے گئے تینوں تو ہم نے وہاں شہد کی مکھی کی مرماہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہاں ابو عبیدہ موجود ہے ہم نے کہا جی ہاں. آپ نے ماز بن جبل ہم نے آف جی ہاں. بن, جی ہاں. بن مالک تو خود جن کی نیند اڑی ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے ہم نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہ آپ نے ہم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا یہاں تک کہ آپ اپنے پہ چلے گئے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری امت کے دو تہائی لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے یا مجھے شفات کا حق دے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی بات اختیار کی آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہم سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ شفات والوں میں شامل کر لیں آپ نے فرمایا میری شفات ہر مسلمان کے لیے تو اس میں اگرچہ بات وہی ہے جو پیچھے بھی ہو چکی ہے صرف تھوڑے سے لفسی فرق ہے وہاں آدھی امت ہے یا دو تہائی ہے بہرحال ہو سکتا ہے کہ پہلے دو تہائی کی بات ہو پھر آدھی کی بات ہو گئی ہو اس سے صحابہ کرام کا طرز زندگی بھی پتہ چلتا ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور صحابہ بھی اگرچہ وہ یعنی کہ ایک لشکر میں ہے لیکن کس طرح مختلف چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں وہ جو کہتا ہے نا مجھے مختلف خیالات آنے لگے تو انہیں یہ شاید وسوسہ آ رہا ہو کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا تو میں ذرا جا کے ان کی پیرہ داری کروں اور پھر اور لوگ مل کے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ملاقات کرتا ہے کسی سے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کی ہوتا نا ایسے تو یہ سب انسانی کیفیات ہوتی ہیں کبھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو بہت باتیں ہوتی ہیں اور کبھی ہوتا تو کچھ بھی بات نہیں ہوتی تو بہرحال صاحب کرام پہ یہ ساری کیفیات آتی تھی بہرحال ابن حبان نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ میرا درجہ بخوبی جانتے ہیں مجھے شفاعت والوں میں سے کر لیجیے آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو اور بن مالک اور ابو موسا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے اپنے مال رشتہ دار اپنی اولاد چھوڑی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے آپ ہمیں شفات والوں میں کر لیجیے آپ نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں تک پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور مجھے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا پھر شفاعت کا اختیار لوں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں ان میں سے کر لیجئے بس آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ وہ خاموش ہو گئے تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت اس کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو یعنی اس کی موت بھی پھر توحید پر ہو صرف یہ نہیں کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دیا اور بس کافی ہے نہیں اس کے بعد وفات بھی اسی چیز پر آئے اچھا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ ہوگی کہ اس کو اختیار کیا شفاعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا ہوگا آپ نے یہ بھی تو کتنی مرضے کی بات تھی نا کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے تو چلو بھائی سارے نہیں تو کچھ تو جا رہے ہیں وہ, وہ چاہتے ہوں گے کہ پوری امت آ اور کوئی وجہ جنت والے تو جنت میں چل جائیں گے لیکن شفاعت کی وجہ سے تو جہنم سے بھی لوگ نکل آئیں گے تو یہ زیادہ فائدے کی بات تھی نا اچھا اتنے شارٹ نوٹس پر صحیح ڈیسیزن لینا کہ یہ لوں کہ یہ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جلدی ڈیسائیڈ کر لینا اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر کوئی کپڑا خریدنا ہو تو ہم گھنٹا دکان پہ کھڑے رہتے ہیں یہ لیں کہ یہ لیں یہ کریں کہ وہ کریں کہیں ایڈمیشن لینا ہے اچھا لیں کہ نہ لیں اس سال لیں کہ اگلے سال لیں اچھا کھانے پہ بیٹھ کے بھی ہم پہلے تو تھوڑی دیر سوچتے ہی رہتے ہیں کھائیں کہ نہ کھائے اچھا کھائیں تو یہ کھائیں یا وہ کھائیں اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے ان چیزوں میں تو اگر آپ واقعی پروڈکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایسا ڈسیزن جلدی کیا کریں جلدی اور جلد بازی میں فرق ہے اصل میں جب آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا کہ فائدہ کس میں ہے کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو فیصلہ نہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت ہماری منزل نہیں ہوتی جب ہم نے ایک معیار رکھ لیا ہونا کہ جو چیز آخرت کے اعتبار سے فائدہ کی ہے تو پھر ہم جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو نہیں لے سکیں گے اچھا اب اس کا کیا تعلق ہے کہ آخرت پر ایمان سے انسان ڈیسیزن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے اس کو ایک تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ لگ رہی ہے اللہ کے حکم کے خلاف لگ رہ رہی ہے تو پہلے ہی درجہ پر چھانٹی ہو جائے گی شارٹ لسٹ کر لیں گے آپ چیز کو مثلا آپ کپڑا خریدنے گئے ہیں اب آپ کو آخرت کا ڈر ہے اللہ کا ڈر ہے تو شارٹ لسٹنگ کیسے کریں گے ہم پتلے کپڑے ایک طرف پھر زیادہ مہنگے کپڑے ایک طرف ہوں سوراخ والے بھی ایک طرف ہاں انکنوینئنٹ قسم کے بھی ایک طرف کیونکہ ان کو پہن کے کام نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ دکھاوے کا لباس پہن لیتے ہیں لیکن کام نہیں پھر ان سے کوئی ہوتا پھر وہ اسی لباس ہی کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک سے اڑنا ہے جس کا دوپٹہ ہی نا سر پہ ٹھہرے تو وہ خریدنا ہی کس لیے تو وہ شارٹ لسٹنگ ہو گئی نا یہ چونکہ پہلے سے ہی ہم نے ڈسائڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں بٹ ایسے بعد مجھے اپنا حجاب خریدنا تھا تو میں دکان پہ گئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں ہے کپڑا ہے یہ کپڑا ہے ساتھ لے گی یہ کپڑا کدھر اس نے کہا وہ رکھا ہوا ہے میں نے آس پاس بھی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں تھا اچھا وہ کپڑا اچھا اس میں مجھے سارے رنگ نو, نو نو نو نو یہ رنگ بس شارٹ لسٹ ہو گیا ایک دم اب یقین کریں ود ان فیو منٹس میں نے ڈیسائیڈ کر کے لے کے بار کام ختم کیونکہ ایک دن میں مجھے بہت کچھ کرنا تھا اب میں سارا دن کپڑے کی دکان پہ پھرے جاؤں اب یہ آخرت کے اعتبار سے کیوں کہ وقت قیمتی ہے وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف انیس بیس کے فرق کا حساب کتاب لگاتے رہے اگر گاؤن اور نیچے والے میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو بھی گیا وہ بھی ایک ڈیزائن ہے کیا فرق پڑتا ہے اپنے دل میں اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اور اتفاق آپ کو معلوم کیا ہوا گاؤن گھر میں تھا اور اسکاف وہاں اور جب میں خرید کے لائے تو یقین کریں کہ وہ ایسے لگے کہ جیسے ساتھ رکھ کے لے کر آئی تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں ایک مقصد کے ساتھ اچھا اسی طرح جب کھانا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کون کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے نہیں ٹھیک اچھا یہ ڈھکن اٹھایا رکھا نو یہ میرا کھانا نہیں ہے یہ, یہ نہیں اچھا شارٹ لسٹ ہو گیا اب یہی کھانا ہے چلو کام ختم اچھا کتابوں کی دکان پہ آپ جائیں گے مثلاً کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں کیا لینا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کیجیے جلدی ڈسی بنانے کی ورنہ نیکی کے بعض مواقع ہمارا انتظار نہیں کرتے وہ ہاتھ سے چھٹ جاتے ہیں اب دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی جو قرآن بار بار بیان کرتا وہ کیا تھا ہنی فا مسلم یکسو مسلمان تو بکھرا ہوا زین کوئی مقصد نہیں زندگی میں کوئی سوچ نہیں کوئی ترتیب نہیں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ان چیزوں سے باہر نکلی زندگی ایک دفعہ ملی بعض وقت اپنا تو وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کا بھی بڑا کرتے ہیں کئی دفعہ میں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں خود کیا اچھا لگتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کیا ہوا اپنے آپ کو بھی نہیں پتا چلیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اختیار کی جو زیادہ فائدے کی تھی اچھا جب سمجھنا آ رہا نا کہ کیا کرنا چاہیے کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی پرفیکٹ ہیں کئی دفعہ ایسے الجھن آ جاتی ہے کہ یہ کریں کہ وہ کریں اب مثلا مجھے اپنا رمضان پروگرام بنانا ہے آج کل میں اس پہ کام کر رہی ہوں. تو میں اب مسلسل اس میں ہوں یہ کروں کہ یہ کروں کہ یہ کروں کہ یہ کروں اب نیرو ہو گیا میرا اس میں آ گئی ہوں آخری حصے میں ڈسیزن کے لیکن تو اس میں پھر میں مسلسل یہ پڑھتی ہوں ربی اِن لمان ضلط من خیر فقیر کیونکہ نہیں پتا کیا کرنا زیادہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے کیا بہتر ہے تو اس میں پھر ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کسی نے مجھے بتایا تھا یہ پڑھا کریں ربی خیر لی وختر لی مجھے نہیں معلوم کہ مسنون ہے یا نہیں اس کو چیک کیا جا سکتا ہے تخریج والے نکال کے دیکھ لیں لیکن اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے اختیار کر دے اور تو میرے لیے فیصلہ کر دے جی ایکچولی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ مائیں ہیں چونکہ میری آپ سے درخواست ہے کہ بچوں کو تھوڑی سپیس ضرور دینا اور ان کو اپنے لیے چوائسز اختیار کرنے دیں ایز لانگ ایز وہ حرام میں نہ جا پڑے انہیں مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی مرضی کے جوتے پہنے انہیں مت مجبور بھی کہ وہ آپ کی مرضی کا رنگ پہنے ایز لانگ ایز کہ وہ رنگ وہ لڑکیوں والا نہ اگر لڑکا پہن رہا مسئلہ ویسے میں جب اپنے بیٹے کے لیے جیسے اب یہاں تو نہیں لیکن جب کینیڈا میں اس کو لے کے جاتی تھی کہ لے لو اپنے کپڑے تو میں کبھی بھی اندر گھومتی نہیں تھی میں کہتی تھی خود چوز کر لو تم نے پہننے یہ لے لو نو دس از پنک کلر یہ لڑکیوں کا کلر ہے یہ نہیں لینا بس میرا صرف اتنا ہوتا تھا دوسرا کلر لے لو یا یہ کہ ٹائٹ نہیں لینا بہت کوئی پینٹ وغیرہ وہ حدود جو ہیں دین کی جو میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے بس وہ بچوں کو بتا دیں کہ یہ لمٹس ہیں باقی انہیں کہ تم ڈسائڈ کرو کبھی ان کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر بڑے ہو کے زندگی میں ان کو ڈیسیجن بنانے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ڈیسیجن ٹھیک لیں گے یا نہیں ٹھیک ہے وہ غلطیاں کرے تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ خود انالائز کرو وٹ وینٹ رانگ کہاں غلطی ہوئی کہ یو ڈیسائڈ وائی شوڈ آئی ڈیسائڈ فار یو تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا بہت سارا بوجھ ہٹ جائے گا دوسرا کہ بچوں کے اندر پھر ڈسیجن لینے اور کام کو تیز کرنے کی پھر عادت پیدا ہوگی انشاء اللہ تو آپ نے اصل میں امت کے حالات کے پیش نظر امت کے فائدے کے لیے یہ دوسری چیز آپٹ کی تھی امیر حبیبہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ چیزیں دیکھی جن سے میری امت میرے بعد دو چار ہوگی یعنی وہ مجھے دکھایا گیا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی اور یہ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے کہ میری امت بھی وہی کرے گی جسے پہلی امتوں نے کیا تو میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ قیامت کے دن ان کی شفات کا مجھے مالک بنا دے تو اللہ نے ایسا ہی کیا شفات کا سلمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل ہونا سلمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے نا سمبل ہے بس اسے کہتے ہیں وہاں ختم ہو گئی بادشاہت عبدالرحمان بن نبی عقیل سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دیں اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں زیادہ قابل نفرت اس آدمی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم جا رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو لوگوں میں اس آدمی سے بڑھ کر زیادہ کوئی اور محبوب نہ تھا ہم میں سے کہنے والے نے کہا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا یعنی انہیں یہ آنر دیا کہ وہ قبولیت والی دعا مانگے ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں وہ دے دی گئی اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی چنانچہ وہ اس کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے سو اللہ نے مجھے دعا کا جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا تو یہ اعزاز جو ہے یہ نعمت اور یہ حق یہ اس بادشاہت سے بھی افضل اب شفاعت کے کی الفاظ کیا ہوں گے ابن دارہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے وہ کہتے ہیں ہم جنت البقی میں حضرت ابو حرارا کے ساتھ تھے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے حوالے سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے لگے اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں بیان کیجیے بتائیے ہمیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے لقیہ کا بکا کہ اے اللہ ہر اس بندہ مسلم کی مغفرت فرما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں تو یہ دعا ہوگی تو پھر مستحق کون ہوگا کل ایک حدیث پڑھی تھی میں نے قیامت کی نشانیاں لائبریری میں اس میں حدیث تھی کہ حضور پاسلم جو شفات کے الفاظ بولیں گے وہ اب ہوریرہ نے ہی بیان کی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت حضور پاس وسلم کو مطلب اللہ تعالی بتائیں گے اور پھر جب وہ پہلی دفعہ شفات مانگیں گے تو اللہ تعالی ان کو کہیں گے کہ طلب کیجیے آپ کو کیا چاہیے تو جب وہ شفات مانگیں گے کہ میری میری جو امت ہے اس پر رحم کیا جائے طرز فرمایا جائے تو اللہ تعالی ان کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور جہنم میں سے اپنے جو جی لوگوں کو چیک کریں جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لے کے وہ اسی طرح دو تین دفعہ جائیں گے حتیٰ کے آخری بندہ بھی نکال لیا اور آخری لیا گا گا۔ وہ ہوگا جس, جس کے شفات کے مرحلے ہیں آگے انشاء اللہ آئے گا ایک شفات ابرا ہے یا عزما جس کو کہتے ہیں جب حساب قائم کرنے کے لیے جس کا ہم تفصیلی ذکر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں پھر یہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں گے لوگ اس وقت بھی یعنی جیسے ٹیسٹ ہو رہا تھا نا بچوں کا اگزامیشن ہال میں ہوتے ہیں تو مائیں باہر کیا کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پھر یہ کہ اس کے باوجود کچھ فیل ہو جائیں گے اور جا پڑیں گے وہاں وہ سزا بھگت رہے ہوں گے پھر آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا ٹھیک ہے تو بنیادی طور پر شفاعت کس کے لیے ہوگی جس کے اندر دو چیز ایک تو توحید اور دوسرے ایمان بر رسول پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وسیلہ کی دعا کرے وہ کب کرتے ہیں آزان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ کہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی اللہم رب بہا به دعوت التام والصلاة القائمة آتی محمدن الوصیلت والفضیلت وابعث مقام محمودن اللذی وعدتہو اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کی شفاعت اس کے لیے ہوگی جو مدینہ کی سختی پر صبر کرے گا مدینہ کی سختی پر صبر کرے گا ابو سعید مولا سے روایت ہے کہ وہ ہرہ را کی رات میں ابو سعید خدری کے پاس آئے اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں بہت مہنگائی ہے اور ان کی ایالداری بال بچے بہت ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا تو ابو سعید نے ان سے کہا تجھ پر افسوس میں تجھے اس کا حکم نہیں دوں گا کہ تم مدینہ چھوڑ کے جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جب کہ وہ مسلمان ہو صحیح مسلم کی روایت ہے پھر جو مدینہ میں فوت ہو جائے اس کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ہی کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا کم از کم دعا تو مانگنی چاہیے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہنے والے بھی ہیں کچھ سب سے پہلے تو جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں کلمہ پڑھ کر شرک کریں پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا آپ نے فرمایا کہ میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا قطع کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا خالدین اور وہ کون ہے کفار اور مشرقین پھر آپ نے یہ آئے تلاوت کی آسان باخا کربو کا مقام محمود ٹھیک ہے یعنی آپ کی شکایت اس وقت تک ہوگی جب تک آخری کلمہ گو موحد شخص وہاں سے نکلنا آئے اور باقی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اسی میں رہ جائیں گے حتیٰ کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے اور بچہ مومن ہے تو وہ بھی باپ کی شفاعت نہیں کرا سکے گا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی ان کے والد کی شکل بجو کی طرح بنا دیں گے اور وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے تو شفاعت کی اقسام کبرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس سے مراد وہ شفات ہے جو قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے راحت پہنچانے اور جلد حساب شروع کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے یہ حدیث میں دوبارہ اس لیے تفصیلی بیان نہیں کر رہی پیچھے میں سنا چکی ہوں کہ جب لوگ تہنگ آ جائیں گے حشر کے میدان میں پھر حضرت نور کے پاس جائیں گے وہ ان کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے اور پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حساب قائم کریں گے تو اس شفاعت کے بعد آتا ہے حساب کتاب ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے کہ المقام المحمود مقام محمود سے مراد میرا شفاعت کرنا ہے جنت میں اللہ کے رو برو سلمان ر اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی گرمی دی جائے گی پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا اللہ پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فتح کر دیا اس نے آپ کے لیے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کے سال میں یہ کب ہوگا حشر کے میدان میں بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے سو آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کٹکھٹائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ کون آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں چنانچہ آپ کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جلا کے روبرو ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے تو آپ کو آواز دی جائے گی اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا سفارش کرو قبول کی جائے گی بس یہی مقام محمود ہے ٹھیک جی؟ ہے اور یہ شفاعت آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکے گا یہ بھی یاد رکھیے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا خطیب اور امام ہوں گا اور صاحب شفاعت ہوں گا دنیا میں بھی آپ کو جب میراج کروائی گئی تو اس وقت آپ نے سب کی امامت کی تھی اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا یعنی آپ کو اتنے بڑے بڑے اعزازات اللہ تعالی نے دیے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بطور فخر نہیں کہہ رہا اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ سارے امبیا آپ سے آ کے درخواست کریں گے کہ آپ شفاعت کرائیں آپ کی طرف ریکمینڈ کریں گے پھر. یعنی پتہ یہ چلتا ہے پہلی شفاعت وہ ہے پھر شفاعت ہے کہ جو لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچائے گی پھر شفاعت ہے جو جہنم میں جانے والوں کو نکلوائے گی اور اس میں بھی بڑا ٹائم لگے گا جب تک آخری بندہ نہیں نکلے گا اس سے یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص شفاعت کے بارے میں پڑھ کر یہ نہ سوچے اچھا اب تو آج تو موج ہوگی اب کچھ بھی کرے ہم آپ کی امت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درجے مواقف کب کب ہوگی کس کے لیے ہوگی یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ دو بنیادی شرائط ہیں نمبر ایک جس کو اللہ تعالی اجازت دے اور نمبر دو جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے تو آپ جہنم میں گرنے سے کس کس کو بچا پائیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں اور باقیوں کو اللہ تعالی ڈالے گا اس میں پھر ڈالنے کے بعد نکالے گا ٹھیک ہے تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا کہ ہمارا ڈر چلا جائے ہاں میری دو کوشچن ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح سے میں فرمایا کہ میری امت کہتے ہوں گے جس میں سے ایک ہدایت پہ ہوگا باقی سارے جو جھرنا میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ شفات کے بعد وہ باہر نکلیں گے یا کیا دیکھیے وہ تو حق پر ہوں گے ہی نہیں دوسری چیز یہ کہ پس والے گروہ میں سے بھی جن لوگوں نے تھوڑا بہت بھی شک کیا ہوگا ان کے لیے تو شفات نہیں ہے نا وہ تو وہیں پہ ہی رہیں گے اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے بازو کا تو ہوتا ہے کہ انسان انسان ہے غلطیاں کتاحیاں مثلا ہم عبادت کرتے ہیں جسے نماز بھی پڑھتے ہیں ہم سے کس کو یقین ہے کہ اس کی نماز ایسی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی یا ہم نے ہر چیز پوری طرح ادا کر دی میں سے ہر کام کے کرنے کے باوجود اس میں کوتا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مثلا اللہ تعالی فرماتے قد افلاح ممنون اللہ دین فی صلاحت ہم صرف اس خاشعون کو لے کے پرکھ لیں ہم اپنے آپ کو کتنا پھسلتے ہیں پھسلتے یا نہیں تو یہ غلط نہیں کرتے ہم یہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں ہم ریلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں کون یہ کہتا ہے کہ میری نماز میں فل فوکس ہوتا ہے اور میں سارے خیالات کو جھٹک دیتی ہوں تو پھسل جاتے خیالات واپس. واپس پھر پھر کتنی دفعہ یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے نماز کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ تو اللہ کے حق میں ہم اتنی کمیاں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم تو ایسی جنت میں چلے جائیں گے فرشتے کہیں گے ماں ابدنا کا حق کا عبادت ہے ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی کی ادا نہیں کیا جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا وہ بولیں گے کہ ہم نے تو حق ہی کی ادا نہیں کیا ہم کیا کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کے فرمان کی تلاوت فرمائی ربی مننی اور یہ آج جس میں عیسی علیہ السلام کا فرمان ہے ان تو ادب ہوں انبادک و ان تخر ف ان الحکیم پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور آپ رونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے انہیں بتا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے صحیح مسلم کی روایت آئی ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے کیا لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہے ہمدردی اتنی جن سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو بس انسانیت کا اسلام کا چونکہ وہ ہمدردی نہیں ہے نا لوگوں کی اس لیے پھر ہمیں کوئی اس کی بھی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی سیدھی راہ دکھائیں یا ان کو کچھ بتائیں یا ان کی تکلیفوں کے مقابلے میں صبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے پھر بھی آپ صبر کرتے تھے ابھی مجھے یاسمین کو قصہ سنا رہی تھی کسی کری کا انہوں نے ایک آرٹیکل پڑا تھا جس میں بنگلہ دیش میں ایک مشنری جاتا ہے اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا ان کے کچے گندے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ان کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتا حالانکہ آپ کو پتا جو لوگ کبھی زمین پہ بیٹھے نہ ہو بچپن سے ان کے لیے نیچے بیٹھنا بھی بڑا جا کر ان کے بچوں کو اٹھاتا ہے ان کو پیار کرتا ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے اور اتنا ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم بھی کرسچن بن جاؤ تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بن جاتے ہیں اور وہ کتنے بڑے علاقے کو اس نے اس طریقے سے صرف کرسچن بنا لیا تو وہ کیا چیز ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ نے ماشاءاللہ کافی حد تک آپ کو بتایا صحیح میں نے پڑھا تھا 1990s کی بات ہے اور ایک کرسچن مشنری جو بنگلہ دیش کیا تھا اس نے اپنے دوست کو خط لکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ جب میں بنگلہ دیش آیا تو موسم اتنا خراب تھا اور بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ہیومڈیٹی اور اس کے علاوہ کہنے لگا بڑا ہی مطلب گند تھا اور بہت ہی غربت تو چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں لوگ رہ رہے تھے لیکن میں نے کبھی اپنے چہرے سے یا رویے سے لوگوں کو ظاہر نہیں کیا کہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل اور پریشان کن ہے اور میں ان کے کچے پکے جھونپڑوں میں چلا جاتا اور فرش پہ وہ لوگ موسٹلی بیٹھتے تھے اور کبھی مٹی کا اور کبھی چٹائی بچھی ہوتی تھی تو میرے لیے نیچے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جیسے ہم نیچے بیٹھتے ہیں چوکڑی مار کے اسکاٹنگ کہتا تھا اسکاٹنگ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کیونکہ عادت نہیں ہوتی ان کو میز کرسی کی عادت ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی انہیں کے بیچ میں بیٹھتا تھا اور پھر ان کے اتنے گندے گندے بچے ہوتے تھے لیکن میں ان کو بڑا پیار کرتا تھا اور بٹھاتا تھا اور بات چیت کرتا تھا اور سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا جب وہ مجھے اپنا کھانا پیش کرتے تھے اور وہ کھانا اتنا اسپائسی ہوتا تھا کہ میری آنتوں میں لگتا تھا آگ لگ گئی ہے کیونکہ میں مرچوں کا عادی نہیں تھا لیکن میں نہیں ظاہر کرتا تھا اور اس طرح گھلتے ملتے اب اتنے سالوں میں یہاں اتنے پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ کرسٹن ہو گئے تو وہ لوگ اتنی چیزیں ٹالریٹ کرتے ہیں بہت سن کے حیرت ہوتی ہے اور پڑھ کے حیرت ہوتی ہے سب سے زیادہ ہمارا کلائمیٹ ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے گرمی ہو کسی کی بات ہو کچھ ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جب ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے تو اگلا کام کب کریں گے تو میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے بہت خوبیاں ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ لوگوں کی نافرمانیوں لوگوں کی ذاتیوں ان کی تکلیفوں ان سب چیزوں کے باوجود آپ برداشت کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی ان کے لیے فکر مند ہیں اور پھر بھی رو رہے ہیں اور پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ لٹریٹی آپ غمگین ہے فلاں اللہ کا باخس کا اللہ رحم امیر بےحد الحدیف اصفا ہمارے اصف کیا ہیں ہمارے غم کیا ہیں ہماری پریشانیاں کیا ہیں ہماری فکریں کیا ہیں کبھی اپنی ذات سے اوپر اٹھے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے جن میں چھوٹے بچے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں یعنی تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسا کہ میں تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں یعنی پکڑنا جس کو کہتے ہیں وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے یہ وہ ہوں گے جو پہلے فوت ہو چکے ہوں گے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ چالیس ایسے آدمی شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے میں قبول فرماتے نہیں دعا قبول فرماتے ہیں. پھر قرآن کی شفاعت اقرا القران فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ قران مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ روزے کی شفاعت کیا کہہ کر روزہ قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو سونے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکا تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی حضر اسود کی شفات قیامت کے دن حضر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا ایک زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا اس کا جو شکل وہ بھی فیس کی طرح ہے کچھ اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسا دیا ہوگا فرمایا قیامت کے دن جب حضر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بڑا ہوگا پہاڑ کی طرح ہوگا اور اس کی زبان اور دو ہونٹ ہوں گے پھر بغیر حساب جنت میں جانے کی شفاعت بھی آپ کی شفاعت کے ساتھ خاص ہے پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اس پر مزید تین چلو میرے رب کے چلووں میں سے ہے کہ اور بھی ساتھ لگ جائیں گے حساب کے بغیر والوں کو جنت کا دائیں دروازہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں یا جتنا مکہ اور بسرہ میں بخاری کی روایت ہے تمام مومنین کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے کی یعنی جنت میں داخلے کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کے بارے میں شفاعت کروں گا پھر جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کے لیے شفاعت پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے لیے شفات یعنی جیسے وہ سزا وغیرہ بھگت لیں گے پھر آپ کی شفاعت سے باہر آ جائیں گے جب اہل ایمان پل رات سے نجات پا جائیں گے تو شفاعت کا وقت آئے گا اور لوگ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں جو کے دانے برابر بھی کوئی بھلائی ہوگی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا امبیا اور صدیقین کی شفات ان کو بھی حق دیا جائے گا شہدا کی شفات پھر اسی طرح کچھ کو زیادہ کی شفات کی اجازت دی جائے گی کچھ کو کم کوئی آدمی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا تو وہ اس کی سفارش سے جنت میں جائیں گے یعنی ایک رشتے دار زیادہ نے کر دوسرا کم تو وہ اس کے لیے سفارش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو اور تین آدمیوں کی سفارش کرے گا جیسے صدیقین اور شہدہ وغیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا صرف ایک آدمی کی شفات سے جو نبی نہیں ہوگا ربیا اور مزر جیسے دو قبیلوں یا ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے یعنی اس کی شفاعت کی وجہ سے یعنی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے آپ نے فرمایا یہ شفات میرے علاوہ کسی اور کی ہوگی یعنی اس کو بھی اختیار ملے گا پھر جنتیوں کی جہنمیوں کی لیے شفات یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جانے والوں کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے وہ کہیں گے اے ہمارے, رب ہمارے, بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے ان کو بھی دو ضخ نجات دے یعنی جو جنت میں جا چکے ہوں گے اپنے دوستوں کے پیچھے فکر کر رہے ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے یعنی لوگوں کو صرف جہنم پاؤں لوگوں کی جوتی کا بعض لوگوں کے پنڈلی سارے نہیں کہ پورے کے پورے جہنم میں ہوں گے کچھ تھوڑے بھی ہوں گے کچھ پورے بھی ہوں گے اور پھر اس طرح بار بار وہ جا کر سب کو باہر نکلوا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ خود بھی لوگوں پر رحم فرمائیں گے اور سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے باہر نکال لیں گے صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی انبیاء نے شفاعت کر دی مومنوں نے شفات کر دی اور آخر میں سب سے ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات باقی نہ رہی چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کو جہنم سے نکالیں گے یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہ کی ہوگی جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے لیکن دل میں چوکے لا لا اللہ ہوگا نا لیکن عمل کوئی نہیں ہوگا یعنی سچی توحید لیکن اور کوئی خاص کام نہیں تو وہ جاننا میں بالکل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پہ ہوگی جس کا نام نہر حیات ہے پھر اس میں ان کی جلدیں تر و تازہ ہوں گی جس طرح دانا میں کوڑے تو ہوتا کوڑا کچرا لیکن دانا کس طرح صاف ستھرا پودا نکلا ہوا ہوتا ہے نا کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ اگا ہوا دیکھا ہے کچھ کتنے خوبصورت پودا نکلا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ لوگ جہنم سے نکل کے بالکل دوبارہ صاف ستھرے خوبصورت ہو جائیں گے تو وہ دانا پتھر کے پاس ہوتا ہے کبھی درخت کے پاس جو سورج سرخ پہ ہوتا ہے وہ زرد یا سبز جگتا ہے جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے تو سب وہ ہوتا ہے جس کو ساری چیزیں مل جائے صحابہ انارس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا کہ آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہو یعنی اتنے زیادہ پودوں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ کون سا پودا کس رنگ کا ہوتا ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے ان کے بارے میں کہیں گے یہ اتقاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے دوزخ سے آزاد فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے یا پرور تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا ان کی آنکھوں کے درمیان اتقا اللہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے پھر جنت میں بلند درجات کے لیے شفات یعنی پہلے تو اس سے نکل آئے اب اگلے درجوں میں جانے کے لیے شفات جنت میں داخل ہونے والوں کے درجات کی بلندی کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی اللہم مخفر لے ابی سلمہ ورفا اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرما پھر عذاب کے حقدار کے لیے عذاب میں تخفیف کی شفات کہ اگر پورا عذاب نہیں ختم ہوتا تو کم کر دیا جائے آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کے عذاب میں کمی ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے ذریعے جو لوگ آئیں گے انہیں جہنمین کے نام سے پکارا جائے گا کہ جہنم والے ہیں ان کا سارا جسم جلا ہوا گا جلسا ہوا ہوگا اگر وہ نکلیں گے بھی نا اس سے پھر بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جلنے کے بھی نشانات کچھ کچھ باقی رہ جاتے ہیں اور جنت میں جانے سے پہلے نہر میں نہا کے پھر اندر جائیں گے اور شفاعت کے بعد چھوٹی ککڑیوں کی طرح نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفات کے ذریعے نکلیں گے گویا کے وہ چھوٹی چھوٹی ککڑیاں ہوں جیسے وہ نہیں ہوتے کیوں کمبرز ہوتے ہیں نا چھوٹے والے وہ اور جنت میں آنے کے بعد ان کی خوشحالی کا عالم کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا کھانے پینے کا بھی کر لے گا کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوگی ہر چیز اس کے پاس وافر ہوگی تو یہ ہے شفاعت کا بیان و خیر اشد اللہ اللہ اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ